صلی اللہ والسلام علی سیدنا محمد والہ وصحبه اجمعین اما بعد اشهد ان لا اله الا اللہ و اشهد الله بسم الله الرحمن الرحیم باب قول المؤذن فی اذان الصلاه الصلاه خير من النوم شبہ میں و خیر بنیادی طور پر اس کے لیے کچھ اور نہیں ہے بلکہ ایک دن کے حضرت بلال ربی اللہ تعالیٰ جب آتے تھے آزاد دیتے تھے صبح کی تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم پتھروں کے تحجت کا اہتمام کرتے تھے اور پھر تحجت کے بعد جب آزان ہوتی تھی تو اس کے بعد خبریں آرام بھی کر لیتے تھے ہلکا سا صحابہ کرام بھی لیٹ جاتے تھے لیکن بیداری کی حالت میں تو ایک مرتبہ مطلب حضرت بلال الحال مشریف لائے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ و تعالیٰ نے ایک کہا و خیر من النوم حضرت بلال کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ اجعل لکھو فی کہ آپ اسے فجر کی اذان میں رکھو یعنی فجر کی اذان میں اسے کہو و خیر من النوم یہ ہے اس کا لفظی یہ ہے اس کا پس منظر یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو و خیر من النوم صبح کی اذان میں فجر کی اذان میں حیا الفلاح کے بعد کہا جاتا ہے حیا کے بعد حیا فلاح اور حیا الفلاح کے بعد اصلاح و خیرم مرن دو مرتبہ کہا جاتا ہے تصویب کیا کہتے ہیں اس کو سلاح تو خیر تصویر کے لبئی معنی ہوتے ہیں الاعلان اعلان. یعنی اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا یہ ہے تصویر اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نون کے ساتھ سکتی ٹھیک ہے یعنی بدلانا کسی کو بدلانے کے بعد تو کیونکہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصویر تھی کہ جو یہ فجن کی اذان میں ہوتی تھی اور دوسری تصویر جو ہے وہ قدیم قدیم کے بعد متاخرین ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تصویر قدیم ہے اور ایک تصویر جدید ہے تو یہ جو دوسری تصویر ہوئی وہ کیا ہے کہ نماز یعنی اذان اور اقامت کے درمیان آزان اور اقامت کے درمیان کسی بھی شخص کو نماز کی طرف بلانے حی و حی بلا کے لیے علی علی اور حیث کہنا یہ تصویر حادث ہے تصویر جزیر ہے جبکہ تصلیب قدیم کیا ہے آزان فجر میں خیر من ملن کہنا جہاں تک بات ہے و خیر و من النوم کہنے کی وہ چونکہ اس باب سے متعلق ہے تو اس پر ہم بات کریں گے بات میں پہلے ذرا آپ تصویر حادث کو لیں کہ جو بعد میں جاری کی گئی جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا گیا اور بعد کے جی لوگ پیدا ہوتے گئے چونکہ جان بھی آج کل متأثرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تصویر چاہے بلکہ مستحسن کرا دیجیے کیا ہر نماز کے لیے چاہے فجر ہو چاہے اثر ہو چاہے ظہور ہو چاہے معرم ہو چاہے عشا ہو ہر ایک نماز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تصویر جائز تصویر کا کیا مطلب تصویر حادث کا کیا مطلب ہوگا اذان اور اقامت کے درمیان کسی کو نماز کا کہنا چلو بھائی نماز کے لیے یہ بھی تصویر ہے بات آئی ہے سمجھ میں کہ نہیں اور ویسے یہ ہے کہ حی آر فلاح اور نماز کے لیے حی آر فلاح و کامیابی کی طرف تو کسی کو بھی اذان کے بعد اقامت سے پہلے پہلے یہ کہنا کہ چلو بھائی نواز یہ کیا ہے تصویر میں ٹھیک ہے تو اب آیا یہ کسی کو کہنا جائز ہے یا نہیں تو اس میں قدر اختلاف بھی رہا اور ہے لیکن چونکہ فتویٰ متاخرین کے قول پر ہے لیکن آپ کے سامنے میں عرض یہ دیتا ہوں کہ امام محمد رحم اللہ کے ہاں اور امام ابو او امام ابوانی اللہ کی روایت یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے کیا ہے تصویب مکرو ہے یہ جو تصویب حادث ہے یہ تمام نمازوں کے لیے کیا ہے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے تصویب کرنا اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آزان ہو چکی ہے وہ لیے ہوئی ہے اطلاع کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے کسی کو آزان کے کہنا چاہے وہ خود مومن نہیں ہے اذان نہیں سنی وغیرہ وغیر وغیر. امام محمد اور امام ابو اللہ کی ایک روایت کے مطابق یہ کیا ہے مقروب ہے آپ نے کے اندر اس کو تفصیل سے پڑھا ہوگا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو لوگ عوامی کام میں دینی کاموں میں مصروف ہیں اور مثال کے توفر پر قاضی نہیں ہے مفتی ہے اس کے علاوہ مدرس ہے ان لوگوں کے لیے تصویر جائز ہے ماں ابو یوسف رحمۃ اللہ کا صحیح مسئلے کو صحیح رائے یہ ہے باقی تو ان کا بھی فتوا یہی م. ہے ان کا کہنا بھی یہی ہے مذہب جس طرح کے ماں محمد کہیں کہ البتہ وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد کے لیے جائز ہے کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت چلی جائے اس لیے کوئی شخص یا مذہب ہی وہ کیا کرے تصویر کرے کہ دوبارہ انہوں سے اطلاع کردے نماز کی یہ معلوم ہے اور عام جو قدیم ہیں ان کا مطلب یہی تھا کہ فجر کی نماز کے علاوہ فجر کی نماز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کسی کو نماز کا کہنا فجر میں جائز ہے اس کے علاوہ بکیہ نمازوں کی جائز نہیں ہے مکرو ہے میں نے آپ کو مسلط بتائیں مام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاص خاص لوگوں کے لیے یہ والی تصویر جو تصویر حادث ہے یہ جائز ہے مام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مقرور ہے اور مام اعظم و نفاء اللہ علیہ کی بھی ایک روایت یہی ہے ٹھیک ہے جبکہ جو مشاعط قدیم مشاعر ہیں ان کے نزدیک فجر کی نماز میں جو تصویر جائز ہے اس کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے لیے یہ تصویر تصویر حادث جائز نہیں ہے لیکن متآخری کے قول کے مطابق تصویر تمام کی تمام نمازوں میں بلا کراہت جائز ہے کیونکہ اب دینی امور میں انتہائی زیادہ سستی ہے لہذا ہر نماز کے لیے تصویر جائز ہے بلا کراہت اور کسی پر خطواہ ہے آئی بات سمجھ یہ ہے تصویر بھی حادث کے حوالے سے کہ اذان اور احکامت کے درمیان کسی کو نماز کا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ ذہن میں رکھیے گا اب آج آتے ہیں ہم اصل مسئلہ کی طرف اور اصل مسئلہ یہ ہے جو تصویب قدیم ہے یعنی خیرم من النوم سبب کے آخر خیرم کے سبق کیا اصلاح من النوم تصویر حادث حیا فلاح کے بعد جو اصلاحات خیرم من النوم کہنا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر کہنا چاہیے تو کن کن نمازوں میں ہے تو دو طرح سے اس مسئلے کو دیکھیں گے ایک یہ کیا وقت کون سا ہے اس تصویر کا کون سی اذان میں یہ تصویر کرنی ہے اور دوسری بات یہ کہ, کہ جائز ہے بھی یا نہیں پہلے اس بات کو دیکھیں جو کہ آپ کے سبق میں بھی یہی ہے اسی چیز کو لیا ہے عبارت کے اندر اور اسی پر یہ حادث لائے ان حضرات کا کہنا ہے کہ کسی بھی آزان کے اندر تشریف نہیں ہے یعنی اسیر نہیں کہنا ہے تصریف کریم کی بات ہو رہی ہے جو کہ متعلق, متعلق ہے جو کہ اصل اللہ کو قیر المن کے حوالے سے تو یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں عطا بن ابن با حضرت تاؤس عصرت بن یزید یہ حضرات کہتے ہیں کہ کے حکم سے حضرت ربیع ابن ابن نے حضرت بلال کو جو آزان سے کھلائی تھی اس اذان میں جی بالکل اسفد بلی آپ کی کتاب کیا ضرور موجود ہوگا دیکھا کیجیے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو حضرت بلال کو حکم دیا گیا اذان جو سکھلائی گئی اور سکھلائی رکھ دیجیے اس میں خیر و من النوم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے ان کا مستدل اور ان کی یہ ونی ایک ہی روایت ہے اور اسی سے ان کا استدلال ہے وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو جو اذان سکھلائی گئی اس میں یہ تصویر نہیں کی لہذا تشریف کسی بھی اذان میں کیا ہوگی درست نہیں ہے اور اذان میں بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں آ... مراد بھی یہی تینوں نظر آتے ہیں آپ کے باپ کے شروع میں لکھا ہوا اس سے مراد مذہب نمبر دو ہے جو کہ جمہور کا مسلک ہے, اربعہ کا مسلک ہے حشی میں لکھا ہوا ہے کہ امام شافی رحم اللہ کا قدیم قول تو یہی یہ تھا لیکن جدید قول کے مطابق ان کے ہاں بھی کیا ہے مقرول ہے بہرحال مستقبل قول کے مطابق یعنی شوافع کا اور ئما اربع چاروں, کے چاروں اور چار کا مسئلہ یہ ہے کہ تصویر یعنی اور سنت ہے تو خیر من النوم کہنا سنت ہے اس پر وہ حضرت ابو محسور تعالیٰ کی حدیث لائے ہیں کہ حضرت ابو محضر علی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ محض اللہ تعالیٰ کی یہ روایت ہے اور اس کو دو صنعتوں سے امام بات پہنے والے ہنگا کی جو دلیل تھی اس کا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال کو سکھ لائے گی اسی طرح اسی نبی کے حکم سے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی اس تصویر کو اذان میں رکھا گیا ہے یہ لہٰذا جس طریقے سے بقیہ اذان ہے اس کے بارے میں جو آپ نے حکم فرمایا تو یہی حکم آپ کا یہ ہے کہ تصویر کے حوالے سے بھی ہے اگرچہ اسی کے ساتھ نہیں ہے لیکن دوسرے موقع پر ہے لیکن آپ صلی اللہ عام سلطنت حکومت سے ہی ازان پجر میں اس کو رکھا گیا ہے اور اس کا اضافہ کیا گیا ہے لہٰذا یہ کیا ہے مصنوع ہے بات آئی سمجھ میں دلیل کا جواب بھی ہو گیا اپنی ایک دلیل بھی ہے دوسری دلیل, دلیل امام تحابی رحم اللہ جمہور کی یہ لائے گئی ہیں اس میں صحابہ اکرام کا عمل ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور حضرت انس حضی اللہ تعالیٰ کا عمل یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اذان حجر میں تصویر کو ان حضرات نے بھی کیا کیا ہے استعمال کے کی ہے اور ازان حجر میں تصویر فرمائی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں میں ارزان و خیر من کہنا درست ہے یا نہیں حضرات کے نزدیک ان حضرات کے نزدیک درست نہیں ہے تصلیف نہیں باقی جمہور کا مسلح یہ ہے کہ تصریف خزان فجر میں مصنون ہے سنت ہے اس پر دلیل رضی اللہ تعالی حدیث ہے کہ آپ نے ان کو سلاط و خیر من النوم نعم سکھلایا دلیل کا جواب ہے کہ جس پیغمبر نے خزان سے جانے کا حکم دیا تھا اسی پیغمبر کے حکم سے تشریف بھی اذان فجر میں رکھا دیا آخری بات آپ تصویر کے حوالے سے یہ سن لیں یہ جو تصویر قدیم ہے سلاط و خیر رمین العم کے حوالے سے ایک اور اختلاف جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے کہ اس کا مقام کب ہے اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا صرف اور صرف اذان فجر میں ہی اثرات من النوم کہا جائے گا یا اس کے علاوہ کسی اور اذان میں بھی من النوم کہا جائے گا بس آپ اتنا یاد رکھیے حضرت امام شاقی رحمۃ اللہ علیہ کا رحمۃ اللہ کا فرمان ہے وہ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں بھی تصویر ہے اور عشاء کی اذان میں بھی تصویر ہے نہیں اور بقیہ مالک ان ہزار کے نزدیک جو تصویر ہے وہ صرف اور صرف کس میں ہے فجر میں ہے تو یہ بھی آپ کے سر میں ہونا چاہیے چلیے کتاب کی طرف किताब جو قدیم तो حادث کے حوالے سے یہ بھی آپ کی کتاب سا किताब میں نے آپ کو بتایا آپ نے ہدا میں بھی اس کو تفصیل سے پڑھا ہے اور پھر یہ کہ جو تصویر قدیم ہے اس کا وقت کون سے ایو قالا فی کیا کہ یہ کہا جائے کہ جتنے اللہ اللہ جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ و حکم دیا تھا کہ وہ اس میں من مخالفت کی ہے مستحب جانا ایو قالفی ایو قالفی تارین جواب بھی حدیث ابن اگرچہ تو یہ دلیل کا اپنے حدیث کلمات نہیں ہیں لیکن لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محضورہ کو سکلایا ہے اس کے بعد وہ آمارہ اوروں نے حکم دیا ہے ایجا لہم از آدھان وہ صبح کی آدھان نصرات و خیر من اللہ کو رکھیں اس کی ان کی دلیل کا جواب ہوئی ہے اب دو دریئے رہی ہیں ان عظرات کی کہ جو بھی غال حضرت ناری بن مابدت غال حضرت ناری بن جرید قال افرنی عثمان بن سایم انا امی عبدالملیک ابن محضورت ابن محضورت رضی اللہ عنہ ابو روایت ہے پہلی اذان ایک تفصیلی بحث کبھی بات کریں گے کیا بات ہے ہمارا خیر بلس نہیں من کیا کیا؟ میری آواز بڑی اونچی تھی میں لڑکا تھا بلند آواز والا من من من ما جو آپ صلی اللہ کی تعلیم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ مزدورہ کو یہ بلی حدیث پر ٹھیک ہے اس میں اس کا اضافہ ہے تو جب استعمال اس کا استعمال کیا ہے لازم ہے ایک دریت مزدورہ کو کیا ہے تعلیم استعمال بعد ہی کے اشحاب نے کے نے اس کے بعد یعنی کے زمانے کے بعد کے کے کے اس کو کیا قدیم و من النوم تو, تو میں نے کہا کہ رقد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان في الاذان الاول عباره الا صلاه غير من النوم ايه صبحي اذان میں ایا صلاه جو صلاه غیر من النوم ہے ابھی قال حدثنا لي ابن شیبہ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو ح فبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو شيمن عن عون محمد بن عن رضی اللہ كانت تسلیب في اذا في حیال قال خیر من تصویب مرت کی صلاح لگادی اذان میں جو تصویر ابن حضرت ابن عمر ہیں اور حضرت و فی آذان کہ معزن جو صبح کی آزان دے گا اس کے ساتھ آزان دے گا کس کے ساتھ بس ثابت ہوا استعمال کر تو ہم نے ذکر کیا ہم نے کیا ذکر کیا رب ہے